في قرآن قرقان الحمید الدب اللہی العلیم میں شعیع و نخی و نقطی ودم شکر تم لذیذ و ان کف تم رمضان المبارک کا من منام پوری آب و کے ساتھ جلوہ گرد ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آنن فاناً ہم سے رخصل بھی ہو گیا اس مہینے میں حسب معمول اہل اسلام میں غیر معمولی دلچسپی عبادات اور اطاعات میں دیکھنے کو سامنے آئی عبادات اور طاعات کی طرف رغبت لوگوں کی بھڑی مساجد آباد ہوئی قرآن کی تلاوتیں اللہ کا ذکر قیام الیں اور توبہ و معافی دعائیں ہلتے جائیں اللہ حب سے یہ ایک ماحول کچھ عرصے کے لیے بنا ہے نیکیوں کا دور دورہ رہا اناط فی سبیل اللہ سبقات و خیرات اس میدان میں بھی لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا چاند رات تک تو یہ اعمال بھرپور طریقے سے سر انجام پاتے رہے لیکن ہرال کے شروع ہوتے ہی یہ ساری راہ یکسر بدل گئی اچانک مسجدوں میں ویرانی مسلِ سنسان مسافر قرآن مجید وہ بلاقوں میں لپیٹ کر تاکوں کی زینت بنا دیے گئے اور کل تک جو لوگ تہجد اور نوافل کا اہتمام کرتے تھے وہ عید کا چاند دکھائی دیتے ہی فرائض سے بھی واجبات سے بھی غفلت برتنے لگے یہ سارے حالات اگر آدمی ایک سائڈ پہ ہو کے دیکھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر سال بھر میں صرف ایک مہینے کی عبادت فرض کی ایک مہینے کے ردِ فرض ہیں ایک مہینے سرکہ خیرات ہے ایک ہی مہینے نمازیں ہیں ایک مہینے ہی قرآن کی تلاوت ہے ایک مہینے ہی ذکر اذکار اور تصبیح ہے ایک مہینے تقوا و تہارت والے کام ہیں سال بھر میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اللہ رب العالمی نے مسلمانوں پر صرف ایک مہینے کی عبادت واجب کی حالانکہ ایسا نہیں عبادات سال بھر کے لیے ہیں وہ تو صرف روزے ہیں روزے وہ ایک رمضان مبارک کے فرض ہیں اس کے علاوہ باقی واجبات باقی فرائض وہ سارے سال کے لیے ہیں اور مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ حالات اور تغیرات کا سیل رواں اسے بہائے لے جاتا ہے نہ ایمان میں استحکام نہ اعمال میں دوام دونوں چیزوں سے بندہ ایک ممنت ہی دامن نظر آتا ہے اب ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے قل کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں مستقل پھر اس پہ پکا ہو جا ڈٹ جا قائم رہ رمضان کی رحمت مغفرت اور رمضان کی برکت یہ مسلمانوں کے نیک اعمال کے نتیجے میں اور نیک اعمال کے سبب میں سے ہے ایسا نہیں کہ رمضان کے بعد اللہ س تعالیٰ مغفرت کے برکت کے رحمتوں کے اور جہنم کے سے آزادی کے دروازے بند کر دیتے ہیں ایسا نہیں بلکہ اللہ سبحانہ خانوں کا تو روزانہ بلا ناغا بلا ناغا روزانہ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پہ آ کے نگاہ لگاتے ہیں اے کوئی بخشش قدم کرنے والا کہ میں اس کو بخشوں اے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں یہ معمول سارا سال جاری و ساری رہتا ہے نیکیوں پر اگر بندہ اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس کو اپنا کمال اور اپنی قوت بازو کا نتیجہ نہ قرار دے تو یقینا اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالیٰ نیک آمار کرنے کی مزید توفیق دیتے ہیں اللہ تعالی کا فرمان ہے و انتدرق و کم لاشکر تم لا عزیز نم اور جب تمہارے رب نے تمہیں اس بات سے آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا غلا انکفر ان نہ اور اگر تم نے نہ کی تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے رمضان المبارک کے بعد ہم اپنے کاموں کا جائزہ خود لے سکتے ہیں اور اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا رہے ہیں یا اس کی نہ کر رہے ہیں اگر تو ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنیں گے تو یقیناً اللہ صبح تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ اور زیادہ بڑھائے گا اور نیکیاں کرنا یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا انہیں ضائع نہ ہونے دینا یہ بڑا کٹن مرحلہ ہوتا ہے اور مشکل کام ہوتا ہے اگر کوئی انسان بڑی بڑی نیکیاں نہ کرے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرے نفرت نافر کو ایک طرف چھوڑے کبھی اس کو توفیق ملے تو نوافل کا اہتمام بھی کر لے نفلی روزہ ہے نفلی نماز ہے نفلی صدقہ ہے لیکن فرائض کا وہ پابند ہو فرائض کی بھرپور طریقے سے پابندی کرتا رہے اور گناہوں سے بچے تو اس کی نجات کے لیے یہی کافی ہو جاتے ہیں اور اگر بندہ مطلب بڑے بڑے نیک بال کرے نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے لیکن ساتھ برے اعمال بھی ہوں گناہوں سے وہ نہ بچے تو اس کی نیکیاں تباہ ہوتی چلی جاتی ہیں رائے گاہ ہوتی چلی جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا تہوار سیاہ بھی تھا اس کا ذکر خیر ہوتا ہے کہ وہ بڑے روزے رکھتی ہے بہت سردا و خیرات کرتی ہے نفل نوافل کا بڑا اہتمام کرتی ہے لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ترک کرتی ہے ان پہ تان و تشنی کرتی ہے انہیں برا بھلا کہتی ہے لڑتی جھگڑتی ہے جو بھی ہے اس کی زبان کی وجہ سے اس کے پڑوسی پریشان کے میں جائے ایک اور آپ کا تذکرہ کیا گیا کہا گیا کہ وہ نہ کوئی نفلی عبادات روزے صدقہ خیرات نوافل نفلی نہیں صرف فردی روزے رکھ لیتی ہے فردی زکوٰۃ ادا کر دیتی ہے فردی نماز پڑھ لیتی ہے لیکن اس کی زبان سے لوگ محفوظ کوئی اس کی زبان سے تنگ نہیں پھر جنات یہ جنت میں ہے نمازیں روزے صدار فرائض کے ساتھ ساتھ نوافر کا انباز لیکن بد زبانی اس کے اعمال کو برباد کر دیں گناہوں کی وجہ سے نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سگ جناب رضی اللہ عنہ و روایت کرتے ہیں کہ آپ نے پوچھا اتدرون بلوفلس تمہیں پتہ ہے مفلس اسے کہتے ہیں کہنے لگے المفلس فینا مل لا الگین ولا دینا ہمارے یہاں تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس ترہم و دینار نہ ہو متأ ساز و سامان نہ ہو دنیاوی زندگی کو گزارنے کا زیادہ سرمایہ نہیں ان دلفلس میں امت ہی میری امت کا مفرس وہ آدمی ہے تنگ دست میری امت کا وہ ہے آئے گا اس کے نامہ اباغ میں نمازیں بھی ہوں گی روزے بھی ہوں گے زکات بھی ہوں گی صدقات بھی اقلام لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر توہمت لگائی ہوگی کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا کسی کو اس نے قتل کیا ہوگا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا پیٹا ہوگا لوگوں کے حقوق اس پہ اس نے زیادتی کی ہوگی فیر وقت حسن آتی ہے جتنے بھی مظلوم ہوں گئے اس کی وجہ سے دم ہونے والے لوگ ان لوگوں کو اس بندے کے نیک اعمال میں سے اعمال دے دیے جائے انسانیت حسینات اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں لوگوں کو بدلہ دینے سے پہلے پہلے تو ان لوگوں کے گناہوں کو لے کے اس بندے کے اوپر ڈال دیا جائے گا سن متور حافظ نات بالآ اسے جہن میں ڈال دیا گیا یہ روایت صحیح مسلم کی ہے ایک روایت سنن ماجا میں بھی آتی صحبان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لا تہامتا مجھے اپنی امت کے ان لوگوں کا پتہ ہے جو قیامت کے دن تہاما پہاڑی جتنے بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے بیضا بڑے چمکدار اعمال یعنی نیکیاں لے کے آئیں گے لیکن فیض آلو خل خبا منصورا اللہ تعالیٰ اسے خس و خواشہ کی طرح بہا دیں گے دھول کی طرح اللہ اس کے آمار کو اڑا دے تو ہما پہاڑ جیتنے بڑے بڑے چمکدار آمار لیکن دھول ہو جائیں گے سبان رضی اللہ اپنے کہنے لگے یا رسول اللہ صرف ہملانا الحمد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے تو صحیح یہ کون لوگ ہیں جلدی ہملانا ہمیں واضح کیجیے اللہ نگون کہیں ہم بھی ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں کہ جو بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے لیکن ان کے اعمال کو دھول کی طرح اڑا دیا جائے فرمایا اما ان اقوام ومن جلدی وہ تمہارے ہی بھائی ہیں تمہارے ہی جیسے انسان ہیں اور وہ رات کو بھی ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے تم کرتے ہو رات کی عبادت پہ بھی ان کا حصہ ہے لیکن وہ اللہ کے نَُن قومن عیدا خلع لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو اللہ کی حدود کو توڑ دیتے ہیں یعنی خلبت میں تنہائی میں وہ اللہ عالمین کی نافرمانی والے ارماں کرتے ہیں بحرن تہجد پڑھنے والے راتوں کا قیام کرنے والے دعائیں مانگنے والے نماز روزے کی پابندی کرنے والے بڑے بڑے نیک اعمال فرائض اور نوافر بھی لیکن جب وہ خلوت نشین ہوتے ہیں تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں اور خلوت میں اللہ رب العالمین کی رلومات کو توڑ ڈالتے ہیں حرام کاموں کا ارتقاب کرتے ہیں دین ہمارے اس دور میں یہ چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز موبائل والدین بچے کو لے کے دیتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں بڑی تحقیق کرتا ہے اس پہ سرچ. سرچ سرچ. تحقیق ہوتی ہے کنڈی لگا کے کرنے والی اور کوئی داخل نہ ہو یہ کنڈی لگا کے تحقیق ہوتی ہے نا یہ بڑی خطرناک خلوت میں گناہ کے کام بندے کے نیک اہمات کو برباد کر دیتے تو آماد اگر بندے نے نیک صالح کیے ہیں تو ان کو بچا کے بندہ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ربنا لا تو ذفعلوبان جو ت نے ہمیں ہدایت بخشی تو ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر کیڑا پن پیدا نہ کر وہ رحما اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر ان کا انقل و یقیناً تو ہی عطا کرنے والا ہے اللہ رب العالمین سے استقامت کی بندہ دعا کرے اور پھر نیک لوگوں کی مجلس بندہ اختیار کرے اس سے بھی بندہ گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیوں پر دوام کرتا ہے بڑا ایک مشہور واقعہ ہے وہ بندہ جس نے 99 قتل کیے تھے آیا تھا پوچھنے کے لیے میری معافی ہوتی اس نے کہا نہیں اس کو بھی قتل کر پوری سینچری سو پورے کر پھر اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوا کسی سیانے بندے سے پوچھا نے کہا ہاں معافی میری ہو جائے گی لیکن جس ماحول اور معاشرے میں تو رہتا ہے اسے چھوڑ کے فلاں علاقے میں چلا جائے جہاں نیک لوگ رہتے ہیں جب تو ان میں رہے گا تو تیری یہ گندی عادتیں چھوٹ جائیں وہ راستے میں ہی تھا اللہ تعالی نے اس کو موت دے دی اور فرشتے دونوں قسم کے آگئے جہنم والے بھی جنت والے بھی جھگڑنے لگے اللہ تعالی نے جس علاقے کی طرف جا رہا تھا اس طرف کی زمین کو سکیڑ دیا اور جہاں سے پھیلا دیا جس کے زیادہ قریب ہے بولے جائے نیک لوگوں کے علاقے کی طرف زیادہ قریب تھا بہتر چلا وہاں بار اس نے نیت کر لی تھی اور وہ سفر بھی اس نے جاری کر دیا تھا اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ ماحول ماحول اور مجلس یہ انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور صالحین کی مجلس نیک لوگوں کی مجلس بندے کو نیک بناتی ہے اور بد لوگوں کی مجلس بد بناتی ہے اسی طرح اپنے نیک اعمال کو بچا کے رکھنے اور ان پر دماغ اور ہمیش کی اختیار کرنے کے لیے صرف صالحین کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجنعی طابرین طبہ تابرین فقحا آئمہ محرک ان کی سیرت ان کی زندگیاں بندہ پڑھے مطالعہ کرے کہ یہ لوگ کیسے تھے کیسے زندگی بسر کرتے تھے ان کی عبادتیں کیسی ہوا کرتی تھیں جب بندہ ان لوگوں کا تذکرہ سنتا ہے یا پڑھتا ہے مطالعہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی بندے کے دل میں ایک جوش اور جنون اور رغبت نیکیوں کی طرف پیدا ہوتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ بندہ اپنے اسرات کی طرح بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرے اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرائض کے معاملے میں شیطان بندے پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے مثلاً شام کو تھکے ہارے آئے،, آئے مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھا لیا اب عشاء کی نماز سے پہلے اتنی زبردست قسم کی نیند اتنی نیند کہ بندہ بو قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے ہلنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے ایسے حالات میں بندہ اپنے آپ پہ جبر کرے زبردستی عشاء کی نماز کے لیے بر وقت آدام سے بھی پہلے مسجد میں پہنچ جائے وہ شیطان نیند دلا کے بندے کی عشاء کی نماز ضائع کرنا چاہتا ہے سستی پیدا کرتا ہے کہ جماعت نکل جائے سو جائے یا پیچھے رہ جائے اس طرح کی کیفیت پیدا ہو تو دفائی پوزیشن اختیار نہیں کر وہ جماعت سے روکتا ہے آدھان سے پہلے پہنچے دو چار مرتبہ ایسے کریں گے پھر وہ اس طرح کی جرت نہیں کرے گا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس راستے سے یہ چلتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے اللہ کا تیرا راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے کیوں اب انسان ہی تھے انسان تھے نا امت ہی تھے نبی نہیں تھے وجہ کیا حق کے بارے میں ان کے دل میں حیرت بہت تھی بہت شدید غیرت رکھتے تھے حق کے بارے میں اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر سختی سے عمل پیرا ہونے والے اور جہاں ان کو اللہ رب العالمین کے قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پتہ چلتا فوراً اس کے مطابق اپنے آپ کو جھال لیں یہی وجہ تھی شیطان بھی گھبراتا کرتا تھا آپ اپنے اندر یہ صلاحیت خوبی پیدا کریں نیک اعمال پر خاص کر فرائض پر پختگی سے دوام اثر انداز میں فرائض کی ادائیگی اور اگر کبھی شیطان سستی پیدا کرنے کی کوشش کرے تو پہلے سے بھڑ کے جوش و خروش سے واجبات کی ادائیگی کریں فرائض کی ادائیگی اسی طرح اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مسلسل معافی مانگتے رہنا مسلسل سچی توبہ کرتے رہنا یہ بھی بندے کے اعمال کو بچا کے رکھنے والی چیز ہے بندے کی نیکیوں میں اضافہ کرنے کا باعث بھی ہے اور بندے کی نیکیوں کو تباہ ہونے سے بچانے والی چیز بھی ہے ایک آدمی اپنی زندگی کفر کی حالت میں گزارتا ہے کفر کی حالت میں بھی لوگ نکلیاں بھی کرتے ہیں جب وہ اسلام قبول کرتا ہے کفر سے توبہ طائب ہوتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گنا معاف ہو جاتے ال اسلام یہ حدیمما کا نا قبلہ ہو و تدیما کا نا قبلہ اسلام اپنے سے پہلے والے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے ول ہجرت کا نقب رہا ہجرت سے قبل کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ہجرت کے بعد سارے معاف ہو جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو نیکیاں کی ہیں اسلمتا اسلمتا من وہ پچھلی نیکیاں باقی رہتی ہیں گناہ ختم ہو جاتے ہیں سچے دل سے کوئی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلائی کا ساتِ حسانات اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے گناہ گناہ رہتے ہی نہیں وہ بھی نیکیاں بن جاتے ہیں مسلسل توبہ کرنا اللہ سبحانہ ہوا تھا سے مسلسل استغفار کرنا اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا یہ عمل بھی انسان کے نیک اعمال کو ہمیشہ کے لیے بچا کے رکھنے والا ہے اسی طرح رمضان المبارک میں کسی بیماری کی وجہ سے یا پر پرمشقت سفر کی وجہ سے کسی کے روزے رہ جاتے ہیں تو وہ ان روزوں کی قضاء دے اللہ رب العالمین نے دین میں بڑی آسانی رکھی ہے جعل من حرج اللہ طرح فرماتے ہیں کہ اللہ نے دین کے بارے میں تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالی استطاعت سے باہر اللہ رب العالمین نے کوئی کام بندوں پر واجب نہیں کہا اسی لیے بیمار اور مسافر کو کہا تھا من کار مریض منخر جو بیمار ہے یا مسافر ہے وہ بعد کے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری نکال دیں تو رمضان میں رہے ہوئے روزے اس کی جلد از جلد بندہ پزائی دے اور اسی طرح خواتین ان کے چند روزے فطری طور پر رہ جاتے ہیں وہ بھی اپنے روزوں کی قضا دیں جلد از جلد جتنی جلدی ہو سکے اس کی قضا دینی چاہیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کا اہتمام مثلا شوال شوال کے چھ روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رمضان ثم ثما ات من شوال جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد چھ روزے شوال کے رکھتا ہے کہ نا کا دہر تو یہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں رمضان کے روزے اور چھ روزے شوال کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صام رمضان ثم اتبعہ من شوار جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے پیچھے شواد کے چھ روزے لگائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے جو روزے ہیں رمضان کے روزے وہ بندہ پہلے پورے کرے رمضان کے روزے پورے رکھے اس کے بعد پھر چھ رودے شوال کے رکھیں جس کے رمضان کے رودے فرضی وہ کسی بیماری یا سفر کی وجہ سے غزر کی وجہ سے رہ گئے وہ رمضان کے روزوں کی پہلے تازہ دے سما اتبا سوال پھر اس کے بعد شوال کے چھ رودے رکھیں کا نہ کا سیا میں تو وہ سال بھر کے روزوں جیسے ہو جائیں گے اللہ سبحانہ بہانہ ہوا نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک عمومی سا اصول ذکر کیا ہے منجا باسانہ عشر الحہ جو کوئی ایک نیکی لے کے آئے گا تو اس کے لیے دس گنا ہے دس گنا ہر نیکی زرب دس اسلامی سال ہجری سال یہ کل تین سو اور پچپن دن کا ہوتا ہے تین سو پچپن دن اور مہینہ انتیس یا تیس دن کا اگر تیس دن کا مہینہ ہو تیس روزے رمضان کے اور چھ روزے شوال کے کل کتنے ہو گئے چھتیس چھتیس زرف دس منسنا فلاح اشارہ تین سو ساٹھ اور اگر دنات کے انتیس ہوں اور شوال کے چھ روزے یہ کل کتنے بن جائیں گے پینتیس پینتیس زرف دس تین سو پچاس اور سال کے کل دن کتنے ہیں تین سو پچپن تو کبھی رمضان انتیس دن کا ہوتا ہے کبھی تیس دن کا ہوتا ہے سال بھر کے رو کے برابر کیوں من جا بلحا ساتی فال ہوا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ روزے رکھنے کے بعد مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیے جائیں بس عید کے دن روزہ نہ رکھیں اور اس کے بعد پھر مسلسل چھ روزے رکھیں تو پھر یہ ثواب ملے گا ایسی کوئی بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی پابندی لگائی نہیں بلکہ فرمایا شوال کے مہینے میں چھ روزے رکھیں جو بندہ رمضان کے روزے رکھ لے اور شوال کے چھ روزے رکھ لے پورے مہینے میں جب جیسے مردی کسیا میں تہار ہو جائیں گے سال بھر کے رودوں کے برابر رمضان مبارک کے رودوں کی کلا یہ اگرچہ اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا ہے رمضان میں اگر کسی نے جی کسی رولت کی وجہ سے رودے چھوڑے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو اچھی خاصی گرمی کے دن ہیں اور چلو بیماری ختم ہو گئی یا جو لدر تھا وہ ختم ہو گیا روزے اب رکھے جا سکتے ہیں لیکن اگر وہ اس کو لیٹ کرنا چاہے کہ چلو سردیوں کے دنوں میں رکھ لوں گا تو بھی اس کی اجازت ہے عموما مین سید آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے رمضان میں جو روزے رہ جاتے تھے میں ان کو پھر شعبان میں رکھ پاتی تھی رمضان میں جو روزے رہتے تھے فرضی وہ پھر مجھے رکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں اتنی مصروف ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شعبان میں بسرت روزے رکھا کرتے تھے تو پھر میں اس وقت وہ بس اوقات رمدان کے میرے روزے رہ جاتے اور شعبان میں جا کے میں ان کی قدا دے شریعت نے رخصت دی ہے وسعت ہے اس میں لیکن جتنی جلدی بندہ رکھے اتنا ہی بہتر ہے منہ علیہ السلات وسلام نے اللہ رب حکمین کو کہا تھا وہ عجیب تو علیہ اللہ عورت قوم میرے ساتھ میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے چالیس افراد جو مقرر کیے تھے انہوں نے بھی ساتھ کہا تھا آ رہے ہیں لیکن میں ذرا جلدی آ گیا کیوں وہ عجیب تو علی اہلا میں تیرے پاس جلدی جلدی اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے موسا علیہ سلاۃ والسلام کے اس قول کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کرتے اشارہ دیا ہے کہ نیک آنا کی طرف جلدی کرنا یہ اللہ رب العالمین کی رضا مندی کا باعث ہے رخصت تو ہے لیکن اگر بندہ جلدی کر لے تو زیادہ فائدہ مند ہے ایک تو اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ رمضان میں چونکہ روزے رکھنے کی ایک روٹین اور عادت بنی ہوتی ہے تو رمضان کے بعد جلدی رکھیں گے تو اس عادت سے فائدہ اٹھا کے روزہ رکھنے میں کوئی خاص مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور پھر رمضان کے روزے بھی شوال میں پورے ہو جائیں گے اور اس کے بعد شوال کے بھی چھ روزے آسانی سے رکھے جائیں گے تو یہ قصیہ میں سال بھر کے روزوں کے برابر ہو جائیں گے تو رمضان المبارک کے روزوں کی قضا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نفلی رودوں کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنوار اور جمعرات کا رضا رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان جنوں میں اعمال اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ کے حضور میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں رودے کی حالت اکیلا ہفتے کے دن کا یا اکیلا جمعے کے دن کا غذا رکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جمعے کے دن کو روزے کے لیے اور جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو کوئی آدمی اکیلے جمعے کا روزہ نہ رکھے اللہ کے جمعہ رات اور جمعہ دو دن روزہ رکھ لے اکٹھا یا جمعہ اور ہفتہ روزہ رکھ لے اکیلے جمعے کا روزہ رکھنے سے منع کیا اسی طرح اکیلے ہفتے کے دن کا روزہ رکھنے سے بھی منع کیا اس کے علاوہ اکیلی سموار کا روزہ اکیلی جمعرات کا روزہ یا بیس ایام بیس ایام جان کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال روزوں کا جو معاملہ ہے یہ بھی سال بھر سال بھر بندہ چلائے روزہ رکھنے سے بھی نیکیوں پر دباؤ کرنے میں مدد ملتی ہے نیک اعمال کرنے کی طرف بندہ راغب رہتا ہے روزہ رکھ یہ اللہ سبحانہ ہوا تو نے روزے میں خاصیت رکھی ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھ کے بہت سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لال رقم کہا ہے نا اللہ نے کہ روزہ تم پر پورا مہینہ جو مسلسل فرض کیا ہے لال رقم یعنی روزہ بندے کو تقویٰ سکھاتا ہے تقویٰ کی طرف لے کے جاتا ہے تو رمضان میں کی گئی نیکیوں کو سارا سال جاری رکھنے کے لیے بندہ سارا سال سمواد جمع رات کا ہی روزہ رکھتا رہے تو بھی بہت حد تک نیکیوں میں دوام اور ہمیش پیدا ہو جائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے بما توفی تھی اللہ عليه پہلے کی توقع تو